أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله وان الله سميع عليم صدق اللہ سورة انفال کی چار آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں آج ہمارا سبق آیت نمبر پچاس سے شروع ہوگا اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے قرآن کریم سے محبت رکھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ولطرا تو فرو اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں تو عجیب منظر آپ کو نظر آئے جبکہ فرشتے ان کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں آسان ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں اس وقت کا منظر اگر آپ دیکھتے تو یہ عجیب منظر ہوتا وہ منظر کیا تھا یا برے بونا فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں یہ تو جسمانی عذاب ہوا وضو کو آزاب اور فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں کہ چکھو جلنے کا عذاب یہ ذہنی اور روحانی عذاب ہے کیوں غالی کا بیما قدمت عیدی کو یہ بدلہ ہے ان کفری اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے چونکہ اکثر کام جو ہے ہاتھ سے ہوتے ہیں اس لیے ہاتھ کا ذکر کر دیا گیا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھوں سے کانوں سے اور دوسرے اعضاء سے جو گنا ہوتے ہیں ان پر آزاب نہیں ہوتا نہیں آزاب تمام گناہوں پر ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ معاف کر دے کا بما قدمت یہ عذاب بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یعنی آخرت کی طرف وہ انہ سب اللہ مل اور یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ویسے ہی پکڑ کے مار دھاڑ شروع ہے یہ تو ظلم ہے نا کہ کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہی نہیں اور آپ سزا دے رہے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے کدا اب عالف راؤن والین امن قبل ابن کہتے ہیں طریقے کو کدا ابی عالف جیسے کہ طریقہ تھا فرعون کے خاندان کا یا فرعونیوں کا اور ان سے پہلے جو تھے ان کا ان کا کیا طریقہ تھا کفر بیات بی اللہ خدم اللہ بنو انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا یعنی نشانیوں احکامات اور معجزات کا انکار کیا کفر کیا فخر بھیم تو اللہ تعالی نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے خاندان والوں کو اس کے ساتھیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا اسی طرح مکہ کے مشرقین کو بھی اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرَ النِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَا قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ <تصفيق> یہ عجیب آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ترقپن اس میں عجیب مضمون بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے نا؟ یہ نعمت ہے یا نہیں ہے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں دماغ دیا ہے ہاتھ پاؤں صحت بہت ساری نعمتیں اللہ تعالی نے انسانوں کو دی ہیں وہ اللہ جس نے ہمیں نعمتیں دی برکتیں دی رحمتیں کی ہم پر وہ عذاب کیوں دیتا ہے اور عجیب نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نعمتیں دینے کا کوئی سبب بیان نہیں کیا کہ میں بندوں کو نعمتیں کیوں دیتا ہوں لیکن نعمتوں کو بندوں سے واپس لے لینے کا سبب بیان کیا ہے بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہاں یہاں پر ایک عجیب نکتا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے کسی عمل کی وجہ سے تو نہیں پیدا کیا نا ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو ہمارا کیا عمل ہوگا ہماری کیا حالت ہوگی کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دماغ دیا سر دیا آنکھیں دی کان دیے ہاتھ پاؤں صحت اتنی ساری نعمتیں دی ہم نے کچھ کیا تھا ہم تو تھے ہی نہیں تو کیا کیسے تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نعمتیں دینے کے لیے کوئی قانون اور کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں بیان کیا گیا لیکن وہ نعمتیں جو دینے کے بعد اللہ تعالی واپس لے لیتا ہے بندے سے اس کے بارے میں قانون بیان کیا گیا ہے یعنی نعمتیں دینا تو خالص رحمت ہے خالص اللہ کا فضل ہے ہم دنیا میں موجود ہی نہیں تھے نہ ہمارے اقوال تھے نہ افعال تھے نہ احوال تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی یا نہیں نعمتیں دینے کے لیے کوئی قانون کوئی ضابطہ یہاں نہیں بیان کیا گیا یہ اللہ کی رحمانیت ہے رحیمیت ہے مہربانی ہے وہ نعمتیں دینے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں بتاتا کتنی عجیب مہربانی ہے ہم تو کسی کو اس وقت انعام دیتے ہیں نا جب سبق اچھی طرح سنا دے ایسا ہے یا نہیں لیکن اللہ تعالی بے پناہ مہربان ہے بہت زیادہ مہربان ہے بے حد مہربان ہے نعمتیں دینے کے لیے کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ بیان ہی نہیں فرما رہے البتہ جب نعمتیں مل گئیں ان کی قدر نہ کی جائے شکر نادہ ادا کیا جائے جس رب العالمین نے یہ نعمتیں دی ہیں اس رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے یہ بات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے وہ خالص اپنی مہربانی سے دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس میں ہمارے اقوال اور اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن جب نعمتیں چھینتا ہے جب نعمتیں واپس لیتا ہے نا تو اس وقت ہمارے اقوال اور اعمال کو تولا جاتا ہے اگر اچھے اقوال اور اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کو ملیں گی یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو نعمتیں دی بہت کچھ دیا پھر عذاب دیا کیوں رالی کا بھی ان اللہ کو مغیر انیامت انام قومی حتٰ بھی انفسین اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدل لیتے وہ ان اللہ سمی و اور یہ کہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے آپ کی باتوں کو سنتا ہے اور آپ کے اعمال کو جانتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو کسی بات کا علم نہیں ہے یا آپ کے کسی کام کا علم نہیں ہے اور ویسے ہی فیصلے سنائے جا رہے ہیں اس طرح نہیں ہے تو یہ ایک قاعدہ اور قانون ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کب انسان سے چھین لی جاتی ہے اور وہ قاعدہ اور قانون کیا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ تعالی نعمتیں چھین لیتا ہے دنیا میں اگر نعمتیں ہیں تو آخرت میں لے لیتا ہے آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جہنم نم کا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے